اسرحم الحمۃ اللہ صحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام برادر سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ اعجاز کتاب دعوشری سے آج دو ہے درخت نمبر ایک سو اور سسلۂ دس اوراد اشرے میں اوراد آشرے کا درس نمبر بیس آپ لوگوں کے بارے کرنے تک پہنچا رہا ہوں اور کل آپ لوگوں کو نورات صفی میں سے قرآن پاک کی آیت کہ بسم اللہ قل اللہ مالک الملک وحیٰ کل ملک منتش و تنظلم و تو شاء و تو من شاع بی کل خیر ان کال شہیر اس مبارک آیت کے لغات کے مختلف توسیع تعابوں کو دیا تھا تو اس کے ترجمے کو ایک دفعہ پھر تابوں پہنچا رہا ہوں تو اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے اے حبیب یوں عرض کرو اور کہو اے اللہ اے سب ملکوں اور بادشاہت کے مالک تو بخش دیتا ہے ملک و بادشاہت جسے چاہتا ہے تو ترمل کا منتشاؤ او چھین لیتا ہے زائل کرتا ہے حکومت سے برخاست کرتا ہے جس سے, چاہ جس سے چاہتا ہے و تنظلمل کا میں منتشاؤ عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تو عز المنتشاؤ اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہے تو ذلتشاؤ بے عدم خیر تیرے ہی ہاتھ میں ساری بلائی سارے فائدے نفع اور مال دولت ہے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رہنے والا ہے ان کا کل کلشن قدیم بے شک تو ہر چیز پر قدرت رہنے والا ہے یہ رعیت جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کنوز ذخیبے میں سے مولا امام جافر شادی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تجلّہ فرمایا کا تجل اللہ حفیح کتاب اللہ قرآن پاک میں متجلی ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کو قرآن میں ہمیں دکھایا ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے اس کا شان مرتبہ کیا ہے اس کا اس کے پاور اور اختیار کیا ہے اس کی قدرت کیا ہے اس کے علمی احاطہ کہاں تک ہے یعنی ساری عظمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بیان فرمایا تو یہ بھی انہی آیات میں آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفی فرمایا اور اپنے عظمت کا ذکر فرمایا میں ہی دعا کی شکل میں ہمیں سکھایا کہ اس مبارک دعا کو پڑھتے رہیں بندے ممن اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہم اپنے دل میں اجاگر کرتے رہیں تاکہ اللہ کی عظمت کو درک کر کے بندے ممن اللہ سے محبت ہو جائے اللہ کی معرفت تو محبت ہو اور اللہ کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے اور اسے عظیم اللہ جو کائنات کے ہر شے کے ملک و ملکوز کا مالک ہے جس کو چاہے وہ سچ مچ بادشاہت عطا کرتا ہے جس سے چاہے سچ مچ چھین لیتا ہے ایک آج تختِ سلطنت پر ہے کل وہ جیل میں ہے اور آج ایک تو یہ فخیر بے حشت انسان ہے اس کو عہدوں پر فائز کر دیتا ہے تو یہ سارے اسی اللہ کے کرش میں ہیں اسی کے کارن اسے قدرت کے ہے اور وہ جس سے چاہے عزت دیتا ہے جس سے چاہے ذلیل و خار کر دیتا ہے اور تمام خیرات اسی اللہ کے ہاتھ میں اور چیز پر قدرت ہے تو یہ ان عظیم آیت میں سے جس میں اللہ نے اپنے افصاف اپنی عدمت ذکر فرمایا تو اس آیت کے بارے میں جو ہے تھوڑی سی آرائش ہے تفصیر ضیاء القرآن میں جو ہے اس میں اس کے بارے زیات اور دوسری تب حاصل میں بھی چونکہ یہ قرآن کی عظیم آیتوں میں سے جن کی معرفت سے جو ہے ہمارے دلوں کو روشنی اور جلا ملتی تو اس کی مختصر توضیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساتت سے ساری امت کو اللہ کے پیارے نبی کو ڈاریک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسادت سے ساری امت کو ایسے پاکزہ کلمات کی تعلیم دے رہا ہے اس قلامہ مالک الملک کے ذریعے سے جس میں نہایت مؤثر اور دلکش اسلوب میں اس اللہ کی توحید اس کی عظیم قدرت کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر حکومت دینے والا بھی وہی ہے اور چھلنے والا بھی وہی ہے تو طرملک منتشا تندرم الکمن منتشا وہی جس کو چاہتا ہے دین دنیا کے عزتوں سے سرفراز کرتا ہے تو عزل منتشا اور جس کو چاہتا ہے خواب و ذلیل کرتا ہے تو ظلم منتشا کسی قوم یا فرد کو ہاں جی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حکومت اور عزت کو اپنا پیدائشی حق سمجھنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ کوئی ہم سے ہماری حکومت کو نہیں چھین سکے گا کسی کو یہ حق نہیں ہے اور اس فریب میں مبتلا ہے کوئی قوم اور فرد کہ اس کے اعمال کتنے سیاہ کیوں نہ ہوں اس کا کردار کتنا پس اور اس کی سیرت کتنی داغدار کیوں نہ ہو نہ اس سے حکومت چھینی جا سکتی ہے اور نہ اسے عزت سے محروم کیا جا سکتا ہے اللہ شاعری میں یہ بنوانا چاہتے ہیں اور کوئی یہ سوچے تو ایسا ہرگز نہیں ہرگز نہیں بلکہ سب کچھ اس مالک کے حقیقی کے دست قدرت میں ہے سب کچھ جو ہے اور رب قدیر جو ہے جس کی شان سمدیت اور قدوسیت اور جس کے صفت علم وہ حکمت کے ساتھ رحمت و عدل کی ساری قدریں قائم اور باقی ہیں یہ اللہ اس کی سنت اور قانون یہ ہے کہ دنیا میں حکومت کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے عزت کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے تو اس اللہ کی علم و حکمت اور اس کی رحمت و عدل ہیں کہ ساری قدریں اس کی وزری دنیا میں ساری قدریں قائم باقی ہیں اس اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ جب کسی فرد یا قوم میں یعنی فرد یا قوم میں رحمت و عدل کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت دیکھتا ہے لوگوں کے ساتھ رحمت اور عدل انصاف کے تقاضے پورا کرنے کی کسی قوم میں اللہ صلاحیت دیکھتا ہے تو اسے حکومت اور عزت سے سرفراز فرما دیتا ہے اور جو فرد یا قوم اپنے عمل سے اپنے آپ کو اس نعمت کا اہل ثابت کر دیتی ہیں تو اسے ذلت و خاری کے گڑے میں پھینک دیا جاتا ہے جی یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی مشیت اندھی تقسیم نہیں ہے اللہ کی مشیت جو ہے تو ظلمن تو شا و تو جس کو چاہے دے دیں کس کو جس کو چاہے نہ دے دیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایک آدمی بالکل نااہل ہے بیکار ہے کسی کام کا نہیں ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیں تمام قدرت دے دیں حکومت دے دیں عزت دے دیں سب کچھ دے دیں اور جو جوشا خود کو ہر چیز کا اہل بنائیں اس کے اندر تمام استدادات ہیں تمام خوبیاں ہیں کسی بھی مقام اور عہدے کا غور لائق ہے اس کو خوش بھی نہ دے دیں یہ مراد نہیں ہے اندھیر تاثیر نے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی معیشت اندھی تقسیم نہیں ہے بلکہ اہلیت کے بنیاد پر ہے تو جو قوم اپنے اندر اچھے برے جو بھی صفات کو پروان چڑھائے گا اور اسی حساب سے اس کے ساتھ رفتار کرے گا یہ اللہ کی سنت ہے چنت اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں ان اللہ اللہ یغیر ما رماوی اللہ کسی بھی قوم کے اندر تغیر اور تبدیلی پیدا نہیں کرتا حت یغر معاون فسیم یہاں تک وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے چرن شاید نے بھی بتایا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا ہاں جی تو اس لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تخ تقص، اندھی تقسیم نہیں ہے اس کے اپنی ایک مستقل سنت ہے قانون ہے جو جس کے اہل پاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے حکومت سے نوازتا ہے جو اپنی بورے کردار ظلم ستم اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے سے اہلیت سے گرا دیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ یہ تمام قدریں یہ تمام عزت و شان و شکر کے اسباب سب شین کے اس کو ذلیل و خال کر دیتا ہے تو اور اللہ نے جو ہی کے ہے عیسائی دفقی خرمولہ ہے اس صحت کے ذل میں چن ساحد سے پہلے بعد میں ان میں بنی اسرائیل کا حسن یہودیوں کا اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ ساتھ کے ذریعے سے ان کو بھی ایک حقیقت پہنچا رہے ہیں اور عیسید میں بنی اسرائیل کے لاف زنیوں کا بھی ان کے فضول باتوں کا بھی اور خوش جو ہے آرزوؤں کا بھی رد کر دیا ہے اور یہ بھی صاف صاف اللہ بتا دیا گیا کہ ان کی مسلسل نارغرمانیوں کے باعث اللہ کے احکامات کی یعنی عزت و کرامت کا تاج جو ہے اللہ نے ان سے شین کر اب عرب کے بادیہ نشینوں کے سر پر رکھ دیا ہے جائے گا جنہوں نے سچے دل سے اسلام کی تعلیمات کو قبول کر دیتا لیا ہے یعنی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں عرب نے جو یہود ہاں جی اور بنی سال جس مقام و منزلت کے ساتھ عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے ان کے اللہ کے دین اسلام کے سے جب انہوں نے انحراف کیا اللہ کے پیارے نبی کو نہیں مانا اور مدینے کے منافع یہود ہاں جی، چار قبیلوں کے سر میں تھا قبل بنی نظیر بنِ قریضہ اور بنی قینق مشتق یہ سارے جو ہیں یہود کے قبائل تھے ہاں جی اور اس طرح خیبر میں رہنے والے یہودی جو خود کو بہت بڑے پاور میں دیکھتے تھے اور اطراف مننے میں ان کا اسلام دشمنی کی وجہ سے اللہ کے دین سے دشمنی کی وجہ سے اور حقیقتیں جو اسلام کے ان کے ان میں موجود ہوتے ہوئے ان سے انکار کی وجہ سے حق چھپانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل حال کر دیا اور ان کو متنے مدنے کے اطراف سے مدنے میں وہ پہلے بس سوا سے ان کو ہجرت کرنا پڑا ان کو نکل کے باہر جانا پڑا اور عرب واد نشن کو مکہ مدنے کے جو حالانکہ وہ مشرک ہے یعنی انہوں نے جب ایمان دلایا خود کو عزت و تقریم کے قابل قرار دیا ت صلی اللہ کے حضر و سر تسلیم خم ہو گیا تو پوری دنیا میں اللہ نے ان کو عزت دیا اور ان کو حکومت سے نوازا اور یہود کو ہر میدان میں شکست کھانا پڑا تو یہ اس عظیم آیت کے زمین میں اللہ تعالیٰ یہ حقیقتیں پہنچانا چاہتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس مبارک آیت کے بارے میں یہاں ایک حدیث سے مبارک نقل کیا ہے تفسیر ضیاء القرآن میں پرانا تفاصر کے حوالے سے کہ جو لوگ مغروس ہیں کرش دار ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہیں ہاں ان کے لیے یہاں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے اور اس آیت کے ذل میں انہیں بھی ایک قرآن رہنمائی فرمایا ہے کہ وہ اس آیت وقل اللہ والیت کو آگے اس کے بعد والن طل جہا رہ فل تو جلحۂ من اللم تومۂ تمن تر ظلم شاع وغیر حساب عید الگ پڑھ دونوں آیتوں کو یہ دعائیں تھے اس کے بعد پھر چھوٹی سی دعا دیا ہے اس کو پڑھ لیں تو اللہ کے پیرے نبی نے فرمایا ہے جس کے اوپر زمین کے برابر سونا کا رس ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ادا فرمائے اپنے خزانے غیب سے تو یہ بھی ایک وظیفہ کے طور پر جو لوگ مقروص ہیں ان کے لیے ایک وظیفہ دیجیے اسی آیت کے ذیل میں حدیث مبارکہ تفاصر میں نقل کیا ہے تو آیت قل اللہ مال الملک سے لے کر یہ آیت اس کی بعد والا آیت یہ دونوں سورہ شرح عمران کی آیت نمبر ہاں جی اور چھبیس اور ستائیس ہیں یہ دونوں آیت ہاں جی جو ہیں بغیر حساب تک کے بارے میں ایک حدیث نقل ہے کہ قرض ادا ہونے کے بارے میں ہاں جی جو لوگ اس آیت کو وظیفہ کر کے پڑھتے رہیں تو ان کا قرض ادا ہوگا اس سلسلے میں ایک حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل اللہ کی پیرانوی کا بہت ہی بزرگ صابی ہے محترم صابی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ نماز جمعہ میں شریک نہ ہو سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریا فرمائی تو میں نے گزارش کی کہ میں نے یونا بن باریا یہودی کا کچھ قرض دینا تھا وہ میرے دروازے پر تار لگائے بیٹھا تھا کہ میں باہر نکلوں اور وہ مجھے اپنے حراسات میں لے لے اور مجھے پکڑ لے اور حضور کے خدمت میں حاضر ہونے سے روک دے اس لیے وہ میرے گھر کے باہر کھڑا تھا اس لیے میں باہر نہ نکل سکا اور نماز جمعہ کی شرکت سے میں محروم رہا حضور نے پوچھا جمعہ میں نے کیوں نہیں پہنچا تو میں نے اپنے یہ وجہ بیان کیا وجہ یہ کہ میرے پڑوسی حوضی کا قرضہ تھا اور وہ کہا او میرے گھر مشاہدہ نہیں ہو پا رہا تھا تو وہ میرے گھر کے دروازے پر کھڑا رہا تاکہ مجھے پکڑ لے ہاں جی اور اپنے حراست میں لے اور جب تک قرض آتا نہ مجھے نہ چھوڑا جائے تو حضور کریم نے فرمایا اے معاذ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا فرمائے دے ہاں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کیا تم جو ہے معاذ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا فرما دے تو دے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں میں نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں اگر میرا قرضہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ادا فرمائے تو مجھے سے زیادہ خوشی کیا ہوگی میں اللہ کے شاکر ہوں گا تو اللہ کی پہ رسول نے فرمایا وظیفہ یہ بتایا قرض ادا ہونے کے لیے جو وظیفہ اس آیت کے ذیل میں اللہ کی نبی نے فرمایا کہ ہر روز یہ پڑھا کرو یہ آیات فرمائے قل اللہ ملک ملک تو تل ملک منتشا و تنظ الملک منتشا و تو عز منتشا و ت ذل منتشا خیر ان لاکل شعی طار و طلحار و تر ذ منتشا بغیر صاف ابن فرمائے یہ آیت کو ان دو آیتوں کو پڑھیں اس کے بعد یا رحمان دنیا و لاخرہ و رہیم تو تمن من و تمن و من ہماما منتشا ایک زن دینِ ایک زن یہ دعا جو ہے آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں ہیں روزانہ پڑھتے رہیں تو اللہ نے مہمایا اگر تجھ پر زمین کے برابر سونا کرس ہوگا اتنی زیادہ تم مغروث ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ ادا فرما دے گا تو یہ مبارک حدیث جو ہے اس یاد کے دل میں تفصیل ضیاء القرآن جھیل نمبر ایک ہاں جی اور ہاں صفحہ نمبر دو سو انیس پہ یہ واقعہ تحر فرمایا ہے یہ حدیث جو لوگ مغروص سے آج کے دور میں بہت سے لوگ بیچارے قرض دار ہیں ہاں جی منگائی اور مالی مشکلات کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جو اس دعا کو پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قرض اپنی خزانے غیر سے ادا فرمائے گا اللہ تمام مغروض کی مشکلات کو حل کر دے اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنی عزت و تقریم کے لائق بنا دے اور ہر ان کی ذلت و خاری سے اللہ تمام مسلمان مومنین اور ہم سب کو اللہ نجات دلائے آمین عرم اللہ